میں نے اعلیٰ حضرت سے ایک مسئلہ میں علمی اختلاف کیا علم بھی ایسا پیش کیا کہ آگے دنیا پوری ہندوستان تک سب بچارے خاموش کچھ نہیں کہہ سکوں تو مجھے ایک مسئلے میں علمی اختلاف کرنے پر اعلی حضرت کا باغی کہہ دیا میں کم از کم کم از کم بیس مسئلوں میں ان کو اعلی حضرت کا مخالف دکھاؤں گا اور وہ بھی نفسانی شیطانی انگریزی علمی نہیں میرا اختلاف علمی کیوں ہے کہ دنیا کے پاس اس کا توڑ نہیں دلائل کی دنیا میں وہ نہیں توڑ سکتا عجیب بات یہ ہے کہ میرا اختلاف ایک فروئی مسئلے میں ہے ان اس کا اختلاف کفر ایمان کے مسئلے میں حضرت حضرت کے ساتھ اس کو کفر کہتے ہیں یہ اس کو ایمان سمجھتے ہیں اتنا فرق ہے افسوس ہے ان لوگوں پر جو اعلی حضرت کے نائب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں بریلی شریف میں اور ایسے نیچریوں کو کمینوں کو خلافت کی صنعت دے دیتے ہیں پر کیا کریں وہ بھی ان کے ساتھ مسکلا والسلام السلامی نبیه عالمی و واصحابه اجمائی اما بعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کا موضوع ہے اعلی حضرت بریلوی کا باغی کون یہ در حقیقت ڈاکٹر لاہوری کے اس بیان کا رد ہے جس بیان میں اس نے چیز کو دب الفاظ میں اعلی حضرت کہ مذہب کا باغی قرار دینے کی سائے نہ مشکور کی ہے مسئلہ یزید میں کہ چشتی مسئلہ یزید میں اعلی حضرت کو چھوڑ چکا ہے تو اعلی حضرت سے اس نے بغاوت کر کے اور اہل سنت سے نہراف کیا الگ ہو گیا ناحیہ حیا شادہ میں چلا گیا فلان استعد ناچیز نے اس بیان میں اس کا رد شدید ایسے زوردار طریقے سے کرنا ہے کہ پوری دنیا میں وہ منہ دکھانے کا قابل نہ رہے میں نے اعلی حضرت سے مسئلہ یزید میں علمی اختلاف کیا تو اس کو کہتا ہے کہ یہ اعلی حضرت سے ہٹ گیا ہے ایک مسئلے میں میں نے اختلاف کیا علمی وہ بھی علمی یہ لفظوں پر غور کرنا میں نے اعلی حضرت سے ایک مسئلہ میں علمی اختلاف کیا اور علم بھی ایسا پیش کیا کہ آگے دنیا پوری ہندوستان تک سب بیچارے خاموش کچھ نہیں کہہ سکو تو مجھے ایک مسئلے میں علمی اختلاف کرنے پر اعلی حضرت کا باغی کہہ دیا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 دلائل کی دنیا میں وہ نہیں توڑ سکتا اور ان کا اختلاف مخالفت اعلی ادرس اختلاف نہیں مخالفت میرا اختلاف مخالفت نہیں ان بچارے یتیموں کو اختلاف اور مخالفت کا فرق بھی نہیں آتا میرا اعلیٰ درس اختلاف ہے مخالفت نہیں ان کی مخالفت ہے میرا اختلاف علمی ہے ان کی مخالفت نفسانی شیطانی انگریزی ہے محض اپنے شیطانی دنیا کو اور رونق دکھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کے مخالف بنے ہوئے ہیں شیطانی دنیا طاقوتوں کو حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے مراعات ان سے پیسہ ان سے لانتے لینے کے لیے اور لانتوں میں شریک ہونے کے لیے اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں اور پھر بیس سے بیش مسائل تو یہاں پر میں بیان کروں گا نا اس سے زیادہ بھی دکھا سکتا ہوں لیکن کل میرے منہ سے نکل گیا کہ میں بیسو مسائل دکھاؤں گا تو بیس مسائل آپ کو دکھا رہا ہوں عجیب بات یہ ہے کہ میرا اختلاف ایک فروئی مسئلے میں ہے ان کا اختلاف کفر ایمان کے مسئلے میں حضرت کے ساتھ اللہ حضرت جس کو کفر کہتے ہیں یہ اس کو ایمان سمجھتے ہیں اتنا فرق ہے تو آپ پتہ چلے گا کہ علم کہاں سے ملتا ہے عراق سے ملتا ہے یونیورسٹی سے ملتا ہے یا اللہ والوں کے در سے ملتا ہے ڈاکٹروں کو کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے وہ تو انگریز کے بیراز براجور ہیں خیر اب پہلی بار وقت نہیں ہے پہلا مسالہ جس میں یہ سارے جو ہمارے مقابلے میں رہتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت کی صاف چٹے برملا مخالف بن کر بیٹھے ہوئے ہیں پہلا مسئلہ وہ ہے سر سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متبعین کے متعلق فتح رضویہ 29 جلد یہ سب میں جلد نمبر صفحہ نمبر بتاتا جاؤں گا کیونکہ ڈاکٹروں کا علم محدود ہوتا ہے وقت تو گزارتے ہیں انگریز کی خدمت میں اور انگریزی کی خدمت میں تو یہ علوم اسلامیہ میں ان کو کیا سمجھا تو انتیس جلد صفحہ نمبر چھ سو پندرہ امور عشرین میں صرف فتح سے سناؤں گا کوئی تبصرہ نہیں کروں گا سناؤں گا اور کہوں گا بتاؤ تم اس کے مخالف ہو یا نہیں تو آپ عمر عشرین میں فرماتے ہیں سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے مطابقین سب کفار ہیں یہ جو جملہ ہے پہلا پہلا اس کی تمہارے پاس مخالفت کتنا ہے یہ لوگوں کو خود برملا جتنا قد شریف ہے اس قد شریف کے مطابق بیان کر دینا کہ ہاں مال حضرت کے اس مسئلے میں کتنا مخالف ہے اور ہماری کتابوں میں اس مسئلے کی کس شدت کے ساتھ مخالفت کی جاتی ہے اور ہر ہر بچے کو سکھائی جاتی ہے یہ پہلا مسئلہ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایمان اور کفر کے مسائل ہیں میرا تو فروئی مسئلہ ہے یہ ایمان اور کفر کے مسائل ہیں آپ فرماتے ہیں کہ سنی کی پہلی نشانی یہ ہے تو ان میں پہلی نہ پائی گئی تو سنی دو نہ رہے مجھے نکالتے پھرتے تھے <laughs> کیا بات دوسرا مسئلہ تقسیم ہند کا خود مختار گورنمنٹ آلہ حضرت کے دور میں بات چھیڑ رہی تھی کہ انگریز خود مختار گورنمنٹ دینا چاہتا ہے خود مختار گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اوپر حکومت اصل انگریزوں کی ہوگی اور نیچے کام کرنے والے کوئی ہندو ہوں گے کوئی مسلمان ہوں گے جن جن کو حکومت جس طرح ملے گی نیچے کام ان کا ہوگا نام ان کا ہوگا اوپر سے آڈر جو ہے وہ ان کا قائم رہے گا اس کو بولتے ہیں خود مختار گورنمنٹ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو خود مختاری کہا خود مختاری اسی کو کہتے ہوں گے کاٹر پیچھے کسی کا ہے اور ہے خود مختار خیر یہ فتح و شریف ہے جلد نمبر اکیس ہے صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی ہے جملوں پر غور کرنا کیا گورنمنٹ تنہا تمہیں ملک دے دے گی کہ اس میں خالص احکام اسلامی جاری کرو اعلی حضرت فرما رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے خود مختار گورنمنٹ کو پسند کیا تو فرمایا یہ بتاؤ کہ انگریز گورنمنٹ تمہیں ملک دے گی اس مقصد کے لیے کہ تم اس میں فقط اسلام کے احکام چلاؤ قانون نظام چلاؤ یہ دے گی یہ تو ممکن ہی نہیں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں اعلی حضرت فرما رہے ہیں لاش لانا تھا ان پر کہ جو اعلی حضرت کے مقابلے میں کوفریودیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اعلی حضرت کا باغی ہمیں کہہ رہے ہیں دیکھو کیا لفظ پہلے دیکھو کیا فرمایا گورنمنٹ انگریز سے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ مسلمانوں کو حکومت دے اور کہے کہ اپنے خالص اسلامی آکام چلاؤ پھر آگے نہ تنہا ان کو ملک ملک ملے کہ ان کو دے دیں یعنی ہندوؤں کو تنہا یہ بھی ممکن نہیں پھر شرکت رکھو گے یا ملک بانٹ لوگے دو سوچتے ہیں شرکت رکھو گے کا مطلب ہے ایک ہی حکومت ہندوستان میں مشترکہ ہوگی بڑی جس میں ہندو مسلم سکھ سب اکٹھے حکومت کریں گے کوئی وزیراعظم بن جائے گا کوئی کچھ بن جائے گا کوئی کچھ بن جائے گا کوئی چیف جسٹس بن جائے گا چیف آف سٹاف بن جائے گا کوئی ہندو کا ہو جائے گا کوئی کلمہ پڑھنے والوں کا ہو جائے گا کوئی سکھوں کا بن جائے گا یہ مشترکہ حکومت یا پھر ملک بانٹ لوگے تمہیں کہا جائے گا ادھر تم ہو جاؤ ادھر یہ ہو جاتے تو دو ہی صورتیں ہیں فرمایا خالص اسلامی تمہیں مل جائے یا خالص ان کو مل جائے یہ تو ممکن ہی نہیں اب دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں یا مشترکہ حکومت بناؤ گے یا تقسیم کرو گے بانٹ لو گے ملک کو اعلی حضرت جو آگے فرماتے ہیں ان میں سے کوئی کام بھی کرو گے بات سمجھنا یعنی یا مشترکہ حکومت بنا لو یا پھر ملک تقسیم کر کے ادھر تم وہ ادھر ہو تو فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں خدا پاک کی طرف سے تین لقب پاؤ گے کس کی طرف سے خدا پاک کی طرف سے تین لقب پاؤ گے الاائے کا حمل کافرون الاائے کا حمل فاسق ان کا یہ یتی لقب پاؤ گے کس صورت میں عجیب بات یہ ہے عجیب بات اعلی حضرت نے دو صورتوں کو کفر کہا دونوں کو کفر کہا عجیب بات یہ ہے کہ آلہ حضرت کے بعد دونوں کا ارتکاب ہو گیا دونوں خباستوں کے مرتکب ہو گئے مشترکہ حکومت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ہے ایسے بانٹ بھی لیا تو دونوں سوچتے ہیں اب ڈاکٹر جی اپنے ماننے والوں کو بتانا کہ اعلیٰ حضرت کی روح سے ہم لوگ کیا بنے بیٹھے ہیں میں کچھ نہیں کہوں گا میں نے تو صرف اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بتانا تھا ہو سکتا ہے آپ نے کبھی نہ پڑھا ہو پڑھا ہو تو سمجھانا ہو تو سمجھا دیا اب بتا دینا خود اپنی زبان سے کہ بھئی اعلیٰ حضرت کہ ہم کس درجے کے مخالف بنے اور اعلیٰ حضرت کا بتایا ہوا حکم شرعی ہم پر کیا لگتا ہے یہ خود بتا دیں میں نہیں بتاؤں گا یہ دو مسئلے ہو گئے تیسرا کیا ہے انگریزی تعلیم آپ نے تو اس پر بہت لکھا ہے لازم یہ ہے علد چودہ صفحہ نمبر دو سو چوالیس ایسی انگریزی پڑھنا جس سے عقائد فاسد ہوئے یعنی اسلام کو متعلق اہل سنت کے مطالعہ اور جس سے علماء دین کی توہین دل میں آئے انگریزی ہو خواہ کچھ ہو ایسی چیز پڑھنا حرام ہے اور یہ بھی, بھی, بھی جانا ہے اور یہ لفظ کے مولوی لوگ کیا جانتے ہیں اس سے ضرور علماء کی تحقیر نکلتی ہے اور علماء دین کی تحقیر کفر ہے اور یہ سکولیوں کے منہ پر ہوتا ہے اور مولویا نو کی ہے بتاو مولیا بتاؤ اسی جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر چار سو اکتیس پر اعلی حضرت کا ایک مشہور زمانہ اور اشالا ہے المحجت الم تو چار سو اکتیس صفحے پر جو موٹا عنوان ہے اور نیچے تقریر ہے وہ بس مختصر سناتا ہوں انگریزی کے متعلق انگریزی تعلیم کے متعلق لیڈر امداد چھڑاتے ہیں اور مخرب دین تعلیموں پر اب تک قائم ہیں یہ عنوان ہے لیڈروں سے مراد یہاں تحریک ترک موالات کے لیڈر تھے جنہوں نے انگریز دور میں دیوبندیوں نے تحریک بنائی تھی کہ بھئی یہ جو انگریز لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بائکاٹ کرو بائکاٹ کرو کوئی چیز ان کی استعمال نہ کرو اعلی حضرت نے اس کے رد میں پوری کتاب لکھی ہے اور عجیب بات یہ ہے ان بڑوں کو پوری کتاب نظر نہیں آئی جو اب وہی بائی کاٹ وہی بائی جو دیوبندیوں کی زبان پہ ہوتا تھا اور آلہ حضرت نے اس کی مخالفت کی آج دوبارہ اس کو زندہ کر کے پورے ملک میں پوری او بائی کرو بوتلیں نہ پیو توڑ دو توڑ دو توڑ دو اپنا شیشہ اب اپنا منہ تمہارا شرم نہیں آتی تمہیں رضوی کہتے ہوئے تاریخیں چلا رہے ہو زندہ کر رہے ہو دوبارہ سے دیوبندیت خلاف شرع خلاف اسلام اعلی حضرت کے مقابلے میں آ کر کہتے رضوی ہو کہتے سنی ہو کہتے کچھ شرم نہیں آتی تمہیں لبا کی یار اللہ کے نعرے میں یہ سارے کفر یہودیت کو چھپا رکھا ہے اللہ پاک کے فضل سے کیوں جو گندگی کھاتے ہو کھاتے رہو تمہیں معلوم ہے ہم مسکینوں کو چھیڑ لیا تو تمہاری تو موت واقع ہو گئی خطرہ پڑھے چالیس سال ہو گئے مجھے ابھی دیکھنا میں جنازہ کیسے نکالتا ہوں تمہارا بتاؤ وہ لیڈر وہ کہتے ہیں, امداد چھڑاتے ہیں اب یہ سوال لکھا گیا حضور یہ جو مدارس ہے ان میں انگریزوں کی طرف سے جو امداد ملتی ہے گرانٹیں ملتی ہیں. یہ لے ناجائز ہے کہ نہیں اب دیوبندیوں نے اس وقت کہا ناجائزوں کیونکہ بائکاٹ کر چکے تھے نا تو ناجائز اعلی حضرت فرماتے ہیں اعلی حضرت نے اس کو ناجائز کہا لیکن شرطوں کے ساتھ ہاں ہاں ہاں حقدا کر دیا فرماتے ہیں لیڈر وہ امداد چھڑاتے ہیں اور مخرب دین تعلیموں پر اب تک قائم ہیں جو تعلیمیں انگریزی سکولوں کالجوں والی ہیں جو دین کو تباہ برباد کر رہی ہیں یہ لیڈر بغیرت ان تعلیموں پر قائم ہیں اور مدد چھڑانے مدد چھڑانے کی بات کرتے ہیں بائی کاٹ بائی کارٹ, بائی کارٹ, یہ اعلیٰ حضرت کا عنوان ہے ڈاکٹر جی آگے پڑھنے کی ضرورت ہے کچھ اور یہ یاد رکھنا یہ میرا رد جو ہے نا صرف ڈاکٹر پر موقوف نہیں ڈاکٹر تو ایک ادر بہانہ ہے اور سامنے آ ورنہ پوری دنیا کے یہ چیلے انگریزی یہ اگریجی چیلے جتنے ہیں ان سب کا رگ ہے ہاں جب مجھے کبھی یزیدی کہہ رہے ہیں کبھی کچھ تم حسینی بنتے ہو نا حسینی تو کجا اگر اس کی روشنی میں تم مسلمان ثابت ہو گیا میں ناک کٹا دوں گا حسین حسینی خدموں کے سامنے بن کر بیٹھے ہو ایک حسینی تیری محفل میں بیٹھا ہوتا تو نا کو چنے چبوا دیتا خیل. اللہ حضرت فرماتے ہیں انگریزوں کی تقلید و فیشن وغیرہ سے آزادی اور دہریت اور نیچریت سے نجات بہت دل خوش کن کلمات ہیں خدا کرے ایسا ہی ہو مگر یہ صرف ترکی امداد و الحاق سے حاصل نہیں ہو سکتے اس آگ کے بجھانے سے ملیں گے جو سید احمد خانے نے لگائی اور اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹیں مشتعل ہیں یہ دیکھو کیا فرما رہے ہیں انگریزی تقلید ان کے پیچھے اندھے ہو کر چلنا فیشن وغیرہ انگریزی فیشن چھڑانا دہریت کفر چھڑانا نیچریت سے نجات یہ ساری باتیں کرتے تھے وہ بائکاٹ کرانے والے دیوبندی اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ بہت اچھے لفظ ہیں خدا کرے کہ ایسا ہو لیکن یہ چیزیں صرف امداد چھڑانے سے حاصل نہیں ہوں گی کس سے حاصل ہوں گی اللہ اس آگ بجھانے سے ملیں گی جو سید احمد خان نے لگائی یعنی اگر کوفر, کو کوفر سے نجات اور انگریز سے نجات چاہتے ہو تو سید احمد خان نے جو انگریزی کی آگ لگائی ہے اور اس سے نجات حاصل کرو گے تو ملے انگریزی آگ لکھتے ہیں آگے. انگریزی اور وہ بے سود اور وہ بے سود وہ تزگ اوقات تعلیم بے فائدہ وقت کو برباد کرنے والی تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا اعلی حضرت کے دور میں انگریز حکومت تھی ہیں یہ انگریزی تعلیم میں وہ بیکار چیزیں ہیں وقت ضائع کرنے والی کہ دین تو دین رہا دنیا میں بھی ان سے کوئی کام نہیں پڑتا کتنے خبیص ملہ ہیں وہ جنہوں نے اس کو دین کی ضرورت بنا دیا دین بنا دیا بات سمجھنا وہ کہہ ہے دنیا کی ضرورت بھی نہیں ہے انہوں نے کیا لالت ملی دنیا کی ضرورت وہ تو با... ارے بھائی دین بھی اس کے بغیر نہیں آتا اب یہاں تک پہنچے لانت ہے تم پر مخالفت ہم کر رہے ہیں مدارس میں تم نے داخل کی داخل کر کے اور کہتے ہو جو قرآن و حدیث پڑھانے کا ثواب ہے وہی وہ انگریزی کا ہے خود کہتے ہو ادھر دیکھو اب جو سکول کی تعلیم کا مقصد تھا وہ خود بیان فرماتے ہیں جو صرف اس لیے رکھی گئی ہیں کہ لڑکے ای و آم و پر مشغول رہ کر دین سے غافل رہیں کہ ان میں حمیت دینی کا مادہ ہی پیدا نہ ہو وہ یہ جی جانے ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا دین کیا جیسا کہ عام طور پر مشہود و معہود ہے جب تک یہ نہ چھوڑی جائیں اور تعلیم و تکمیل عقائد حق کام صادقہ کی طرف باغیں نہ موڑی جائیں دہریت و نیچریت کی بےخکنی ناممکن ہے کیا لیڈر اس میں سائی ہیں لیڈر کوشش کراتے ہیں فرماتے ہیں بھائی یہ تعلیم تو اس وجہ سے رکھی گئی ہے مش بے کار بیکار سبقوں میں شامل ہو کر وقت گزار بچوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے ہم کیا مسلمان ہیں یا کیا ہے یہ تو تمہارے اس کی تصدیق شیطان خان نے کی اس نے صاف بیان دیا تھا کہ ایچ ایسان کالج میں پڑھتا رہا وہاں سے فارغ ہوا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مسلمان کیا ہوتے ہیں صاف بیان دیا اس نے بولتے کیوں نہیں تو سو سال بعد اعلی حضرت نے جو فرمایا وہ ان سکولیوں کے بڑے کے منہ سے نکل آیا تو ابھی کچھ حک کہہ گیا آپ فرماتے ہیں صرف امداد و الحاق ترک کراتے ہیں جو ظاہری تعلق ہیں اور تعلق یہ لفظ بائے یہ لفظ غور کرنا ہائے ہائے ہائے اور تعلیمات کے گہرے تعلقات گہوے مروح باقی جو لین دین یہ وہ کاروبار انگریزوں سے فرماتے ہیں یہ تو ظاہری تعلقات ہیں پیپسی آ رہی ہے کوک آ رہی ہے ملہ کی دوبر میں ٹھوک آ رہی ہے یہ سارا فرماتے ہیں ظاہری تعلقات گہرے تعلقات کیا ہیں تعلیم کے کیا لفظ ہے تعلیمات کے گہرے تعلقات نہ چھڑاتے ہیں نہ چھوٹیں گے او یہ بصیرت تھی ان کی سنوے کیا انہی میں نہیں وہ لوگ جن سے پوچھا جاتا کہ صاحبزادوں کو قرآن نہ پڑھایا تو جواب دیتے کیا ان سے سوم کے چنے پڑھوانا ہے پوچھا جاتا کہ حضرت بچوں کو قرآن نہیں پڑھا او بھائی یار کیا تیجے چالیسویں کلاں دیں ختم پڑھاؤنے نے چنے پڑھا دکھا فرماتے ہیں جی وہی بکواس تو کرتے ہو انگریزی وزع کے جوتے کپڑے جو ان بریلو کی بڑی بڑی کمپنیاں تیار کر رہی ہیں اور ان کے مدرسے اور ان کے بڑے بڑے آستانے انہی کے مال کے سرمایہ کے سہارے پہ چل رہے ہیں کیا فرماتے ہیں انگریزی یہ جلد نمبر کتنا ہے بھائی سات جلد ہے اور صفحہ نمبر تین سو آٹھ انگریزی وزع کے کپڑے پہننا حرام سخت حرام اشد حرام اور انہیں پہن کر نماز مکروح تحریمی قریب بحرام واجب الدا کہ جائز کپڑے پہن کر نہ پھیرے تو گناہگار گار مستحق آزاد اہانت ہے تمہارے اوپر ہمارے سامنے آتے ہو تمہارے منہ پر جو تمہارے بزرگوں کے جوتے پڑے ہیں پہلے وہ تو ہٹاؤ ہم سے کیا کھانا چاہتے ہیں ٹوپی کے متعلق ہیٹ وہ ہیٹ پہنتے ہیں نا چودہ جلد شفا نمبر دو سو ستہتر بلا ضرورت دنار باندھنا یا ہیٹ یعنی انگریزی ٹوپی رکھنا بلا شبہ کفر ہے چار پورے ہو گئے تعلیم و ترقی کے نام پر مشترکہ کمیٹی ہر فرقے والے ہر مذہب والے سارے مل کر او بھائی ترقی تک وہ چھوڑو یار ہر کوئی اپنی نماز پڑھے لیکن کم از کم قوم کے لیے تو ایک ہو جاؤ ایک ہو کر کام کرو اکٹھے مشترکہ کمیٹی بناؤ سکول مشترکہ رکھو روڈ بناؤ فلان کرو فلان کرو یہ مشترکہ کمیٹی کے متعلق پوچھا گیا اسی طرح کا کہ سب فرقے کے شامل ہیں اور کہتے ہیں قومی ترقی کے لیے یہ کمیٹی بنائی جا رہی ہے ان کا کام صرف قوم کی قوم کو ترقی ترقی دینا ہے اب اس کے متعلق سنو عجیب بات یہ ہے کہ اس کے رات میں آپ نے پوری پورا رسالہ لکھا یہ جلد نمبر ہے پندرہ اور صفحہ نمبر ہے ایک سو تین یہ رسالہ شروع ہو رہا ہے عنوان ہی ایسا باندھا کہ نیچریوں کو کافر کہہ دیا الاضرت اب سوال دیکھیں کیا فرماتے ہیں علماء الدین پرور و نام نامور اس سوال میں کہ اس, اس ملک کاٹیا وار میں ایک مجلس بنام کاٹیا وار مسلم ایجوکیشنل کانفرنس آنی کاٹیا وار کے مسلمانوں کی تعلیم تعلیمی مجلس قائم ہوئی ہے جن کے محرک و مختار متبعن متعلقین علی گڑھ کالج ہے دو اکتوبر انیس سو سولہ کو ان کا پہلا جلسہ جوناگڑھ کاٹیاوار مقام پر ہوا جن کا صدر ڈاکٹر ضیاءدین احمد پروفیسر علی گڑھ کالج یہ ضیاءدین احمد جو ہے یہ اپنے آپ کو اعلی حضرت کا خلیفہ دکھاتا ہے خدا کی شان ہے جو خلیفہ دکھاتا ہے وہی خلیفہ صاحب اس میں شامل ہے اور اعلی حضرت نے نام رکھا ہے کافرت ان وہ سیکٹری منشی غلام اچھا مختلف فرقوں کے ہر طرح کے رابری وا بھی نیچری خالی چکرال بھی وغیرہ سب شامل ہیں اور کسی میں سب برابر قوم کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے دین تمہارا اپنا اپنا بس کو کو نچھیڑنا بھائی تو اعلی حضرت نے یہ نام رکھا اور پھر کہتے ہیں ایسی مجلس مقرر کرنا گمراہی ہے اور اس میں شرکت حرام اور بد مذہبوں سے میل جول آگ ہے اور اس, اس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہے جس کو جہنم کہتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر اسی رسالے پر حضور سجید تاجدار گولار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق لکھی ہوئی ہے وہ تمہارا بیڑا گرگ اعلی حضرت کی نظر میں تم کیا بنے اور تاجدار گوڑا کی نظر میں کیا بنے اور اپنے منہ کا گندا دھواں ہماری طرف نکال رہے ہو خیر ने, ने, ने, ने, ने। یہ ڈاکٹر صاحب خود پڑھ کر سنائیں گے ساری وضاحت جو ہے نا میں نہیں کرتا اگلا مسئلہ رد سائنس لطیفے کی بات توجہ آپ کے تین چار رسالے ہیں سائنس کے رد میں او ہوئے انگریزوں سائنسدانوں کے نام لے لے کر ان کی دھجیاں اڑا دیں ان کو سارا پتہ ہے عجیب لطیفہ یہاں یہ سناتا ہوں کہ ان کے تنظیم المدارس کا مرکز ہے جامع نظامیہ تو جامعہ نظامیہ میں تنظیم والوں کی طرف سے سالانہ امتحان جو ہوتا ہے اس امتحان میں مقالے دیے جاتے ہیں بچوں کو یہ لکھو کسی کو کوئی مضمون دیا کسی کو کوئی مضمون دیا کسی ایک انہوں نے مضمون دیا سائنس کے متعلق علماء کی تحقیق آگ لکھا ہوا ہے لیکن اعلی حضرت بریلوی کے علاوہ <laughs> اصل بات یہ ہے جس طرح کہ تم انگریزی لالچی ہو اسی طرح کہ تمہارے پاس رہنے والے اسی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے ہیں یہ طبیعتیں مل گئی ہیں تبھی کبوتر کبوتر کے ساتھ بال بال کے ساتھ کہاں کان کے ساتھ یہ کبا کبا کے ساتھ ملا ہوا ہے پرنام دہائی خدا کے تم لانکیوں نے آخرت کو بھلا دیا مخالفت کی اور جو آگے بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی انگریز کے پیچھے لگ کر آخرت کو بھلا کر کہتے ہیں نوکری نوکری نوکری ورنہ بدتمیزوں یہ کون سی اردو ہے یہ? یہ کون سی ایسی زبان ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی دیکھو دے دے دے دے دے دے یہ جلد کتنا ہے تیئیس صفحہ نمبر سات سو نو سائنس وغیرہ وہ فنون و کتب پڑھنی جن میں انکار وجود آسمان و گردش یافتاب وغیرہ کفریات کی تعلیم اور وہ نوکری جو خود حرام یا حرام میں مدد دے اس کی نیت سے پڑھنا بھی حرام سمجھ آ گئی یہ دیکھو لزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان سائنسدان کہتے ہیں آسمان زمین گھومتے ہیں اللہ دل فرماتے ہیں نہیں اب بتاؤ تم نے اعلیٰ حدرت کا ساتھ دیا ہوا ہے یا سائنسدانوں کا نہیں ان کو کہہ رہا ہوں ان کو کہہ رہا ہوں اس وقت میرے مخاطب آپ نہیں ہیں وہ ہیں وہ ہے بھی نہیں وہ ہیں اچھا اگلا مسئلہ بھائی انگریزی حکومتوں سے دینی مدارس کے لیے امداد لینا دیکھو امداد لینے کے متعلق مدارس میں امداد لینے کے متعلق جو شرطیں آپ بیان فرما رہے ہیں وہ دیکھیں کیا ہے فرماتے ہیں مدارس کو انگریزوں کی طرف سے کوئی امداد ملے اور وہ کوئی شرط رکھیں دینے کے لیے شرط رکھیں تو لینے حرام, حرام حرام حرام حرام اب وہ شرط کی مثال دے رہے ہیں اگرچہ اسی صرف اسی قدر کے کھیل میں بے ستری یا خلاف حیا مخرب اخلاق باتوں کی شرط ہو کہ اگر وہ صرف اتنا شرط رکھیں کہ بھی بچوں کو کھلایا کریں لیکن اس میں شرط رکھے بچوں بچوں کے کپڑے یہ گھٹنے سے اوپر ہونے چاہیے نکر نکر جس کو کہتے ہیں نکریں پہن کر وہ کھیل کریں خلاف حیا مقرب اخلاق حیا کے خلاف باتیں ہوں اس میں اسلامی اخلاق کو تباہ کرنے والی باتیں ہوں یہ شرط رکھ دیں خصوصاً وہ صورت جو آپ نے بیان کی کہ نصاب میں وہ کتابیں مقرر ہوں جن میں خلاف اسلام باتیں حتیٰ کہ معذلت اللہ ہین شان رسالت اس میں حرمت کنار کفر نقد وقت ہے پروفیسر ہاکم علی نے لکھا تھا نا سوال لاہور کا پروفیسر ہاکم علی تھا کالج یہ پنجاب کالج نہیں ہے لاہور اس کا پروفیسر تھا اس نے سوال لکھا تھا اور وہ دور کون سا تھا وہی وہ بائی کمیٹی ترک موالہ تاریخ چلی ہوئی تھی تو بتاؤ صرف کوئی نہ کوئی بے حجائی کی بات کی شرط رکھ دیں تو امداد لینا حرام وہ لانت پڑے تم پر وہ سارا کا سارا نظام اپنا منوانے کے لیے اس کا نوکر بنانے کے لیے وہ شرط رکھتے ہیں اور تم لانتی ہو ابھی بھی اس کو جائز مجھے اور پھر کہتے ہو ہم رضوی ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے نعرے لگا رہے ہیں افسوس ہے ان لوگوں پر جو اعلی حضرت کے نائب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں بریلی شریف میں اور ایسے نیچریوں کو کمینوں کو خلافت کی سنت دے دیتے پر کیا کریں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں خلافت کہاں رہی ہے جب اعلی حضرت اعلی حضرت کی مخالفت جب مرکز میں چل رہی ہے تو نیچے کیا خلافت کیا ہے تو کیا چیز ہے بس سمجھیں آپ یہ دوسرا حوالہ ہے اس کے متعلق مطلب. اکیس جلد رہے سفر نمبر دو سو ستائیس جبکہ وہ مدرسہ صرف دینیات کا ہے اور امداد کی بنا پر انگریزی وغیرہ اس میں داخل نہ کی گئی ہو انگریزی زبان بھی امداد کی وجہ سے داخل نہ کی گئی ہو کہ وہ امداد دیتے ہیں تو چلو انگریزی تو رکھیں یہ بھی نہ ہو تو اس کے لینے میں شرن کوئی حرج نہیں اور اگر انگریزی داخل کر دیں تو حرام حرام حرام ہروم وہ خدا تمہارا بیڑا گر کرے اتنا نقصان کیا ہوا ہے تم نے اب اگلا مسئلہ آگے دی. اگلا مسئلہ ہے عورتوں کو لکھنے سکھانے کا یہ جلدت کتنا ہے تیئیس جلد اور صفحہ نمبر ہے چھ سو نبے لڑکیوں کا غیر مردوں کے سامنے خوش الحانی سے نظم پڑھنا حرام ہے اور اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا بھی حرام اور لڑکیوں کو لکھانا سکھانا مکرو یوں ہی عاشقانہ نظمیں پڑھانا ممنوع اور ایسے مدرسہ کو مدد دینی شیطان کو اس کے مقاصد میں مدد دینی ہے ان لانٹوں کی کھالوں کا کیا بنے گا پیسے کا کیا بنے گا جو حضراتی در خدمت میں مصروف رہتے ہیں ایسے مدرسوں کی اور جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں بے حیا بے قیرت ہیں ان پر اطلاق دیوس ہو سکتا ہے یعنی ان کو دلہ کہا جا سکتا ہے امام سے کہنا ہمیں جدید کہنے والے سارے دلے بن گئے کہ نہیں اور وہ بھی ہماری زبان سے نہیں جن کو امام ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں اس امام کی زبان سے کیا بڑبے ہمیں مت چھیڑو ہاں بس انگریزی انگریزی گندگی کھانے کے عادی ہو چپ کر کے کھاتے رہو ہم جو تمہاری جڑیں جانتے ہیں وہ جیسے جیسے ظاہر کریں گے جہاں پر ہو جائے گی انشاءاللہ کسی مسلمان کی آنکھ میں تم ایک ٹٹی سے بھی بدتر بن جاؤ گے کیا کرو گے کیا کرو گے ان حقائق کو کیسے چھپاؤ گے یہ دیکھو تو صحیح مجھے کہتے ہیں بھڑوے کہتے ہیں یہ جی تو یار دیکھ... گالیاں بہت نکال رہے باتیں صحیح کرتا ہے گالیاں بہت نکالتا ہے دلہ یہ گالیاں آلہ حدرت نکال رہے ہیں لیکن یہ گالیاں تو کہہ رہا ہے بےغیرت گالیاں کس کو کہتے ہو گالیاں کس کو کہتے جو نقص اگلے میں نہ ہو اس کی نسبت کرنے کو گالی کہتے ہیں شریف کو کنجر کہنا غیرت کہنا یہ گالی ہے اگر کوئی ہے ہی کنجر اس کو کنجر کا ہے نا یہ تو عبادت ہے؟ بادت، بادت، بادت، بادت <تصفيق> ہے。اگلے دن ایک نئی بات میرے ذہن میں آئی یہ جو کہ نام بگاڑ دیتا ہے یار نام بگاڑ دیتا ہے یار یہ تو تک بنتی ہے برا بولتا ہے فلاں کرتا وہ کتا یہ نام بگاڑنا کسی کافر پھر لانتی اللہ کی سنت ہے پاک نبی کی سنت ہے سارے صحابہ کی سنت ہے سارے اولیاء کی سنت ہے سارے مسلمانوں کی سنت ہے ارے بھائی کیسے ابو جہل کہتے ہیں اس کا تو لقب تھا ابو الحکم کوئی ابو جہل چھوڑا تھا اس کو ابو جہل کہتا تھا اس کو قتل کر دیتا ابو حکم حکمتوں والا علم والا اس کو کہا جاتا تھا جب رسول پاک کے مقابلے میں آیا ابو جہل جہالتوں والا نام پڑا اور ایسا پڑا کہ ہر مسلمان کی زبان پر ابو جہل چلتا ہے معلوم ہوا کسی لانتی کو برا لقب دینا یہ اللہ سے چلتا ہے تمام مسلمانوں تک چلا توجہ ہے ایسے مدرسوں میں جو اپنی لڑکیاں بھیجتے ہیں بے حیا بے غیرت ہیں ان پر دیوس دلے ہونے کا لفظ بولنا ٹھیک ہے اس کے آگے پھر اگلے صفحے پر لکھتے ہیں اور تو لڑکیوں کو لکھنا سکھانا منع ہے عمل کر رہے ہو اس مسئلے پر او اب آگے اتحاد بین المسلمین اب تو ان کا کباڑا ہو جائے گا ان کا نورانی تھا نورانی اس نے بنائی تھی اتحاد متحدہ مجلس عمل یہ جانتے آپ ان کا تھا محمد حسین نئیمی جامعہ نئیمی والا اس نے بنائی تھی اتحاد بین المسلمین اور یہ سارا کچھ جو ہے بالکل اسی طرح کی تنظیم اعلی حضرت کے دور میں بنائی گئی اس کو کہا جاتا تھا ندوت العلماء کیا کہا جاتا تھا کہتے تھے بھائی سارے ہی مسلمان کیا کہتے تھے میں سنا رہا ہوں ہاں کوئی میں نے شریع حکم نہیں لگانا جی میں صرف سنا رہا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو کون آلہ حضرت کا باغی ہے خود فیصلہ کرو میں تو یہاں تک اچھا اب دیکھو اسی طرح کا ندوۃ العلماء بنا گیا اس میں کہا گیا یہ سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں اور مسلمان ہیں اور ان کو اس کا نام رکھا گیا ندوۃ العلماء اعلی حضرت نے پورے ندبہ کے متعلق یعنی دوسرے لفظوں میں اتحاد بین المسلمین اور متحدہ مجلس عمل کے بارے میں آلہ حضرت نے اپنے دور میں یہ کتاب شریف لکھا اس کا نام ہے فتاو الحرمین مین بے رج فر جھوٹ کی مجلس کو ہلا دینا ہلا دینا اور اس میں زلزلہ برپا کر دینے والے فتح یہ نام رکھا ہے یہ چھپا ہوا کہاں سے ہے ترکی سے ترکی سے کہاں سے چھپا ہوا ہے ہاں ترکی سے چھپا ادھر تو نہیں پہنچا ہوگا نا ترکی میں پہنچ گیا ادھر تو نہیں پہنچا اس کا اردو ترجمہ بھی بازار میں مل جاتا ہے تو آپ نے سوائے کفر کے فتوا نہیں لگایا تو آپ جس کو مانتے ہو وہ ہاتھ پکڑ کر کہتا تھا ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں میں کچھ نہیں کہتا خود تم کو اگلا مسئلہ یہ خسام الحرمین ہرام شریفین کی ننگی تلوار برا مسئلہ کیا ہے دیوبند ندوا ربا زمانہ سب پر آپ کا فتوا اس کے اندر کیا ہے تمہیں معلوم ہے معلوم ہے لیکن تم نے ان کو کیا کہا کیسے اتحاد کیا ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہے اگلا مسئلہ آ یہ توجہ رکھنا گستاخِ رسول کا قتل یہ حسام الحرمین کے حاشے میں صاف موجود ہے کہ گستاخِ رسول کو قتل کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے ان حکومتوں میں جو حکومتیں کفر کی ہیں کیوں قتل کرے گا تو کافروں کے ہاتھوں خود مر جائے گا وہ اس کو قتل کریں گے اپنے جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے ابارت پڑھتا ہوں اے علامنا الذربر رقاب في الدنيا انما هو للحكام الى الحكام دون العوام كما ان في العقبه ليس لا بجذ ذل جلال والاكرام اما غير الصلاتين وبولات الامور فانما وظفتهم الرد باللسان والقرض بالبيان وتعذيب تاجرمسلم فرماتے ہیں گستاخ رسول کو قتل کرنا یہ عوام کا کام نہیں حکام کا ہے عوام کا کیا کام ہے زبان سے رد کرنا وہ جو کفر بھوکتا ہے اس کا وہ زبان سے رد کرنا کہ بتانا یہ کفر ہے لوگوں کو یہ گستاخی ہے یہ ہے فرماتے بالقدس راہ فل قطب الفقیہ سلطان حاضر کو کیفہ بغیر گیا فرمایا اگر کسی نے حاکم کی اجازت کے بغیر گستاخ رسول کو قتل کر دیا تو گستاخ رسول کو قتل کرنے والے شخص پر حق بنتا ہے حاکم وقت اسلامی کا کہ وہ اس کو سزا دے سکتا ہے اگر دینا چاہے تو بھائی تو نے یہ کام ہماری اجازت کے بغیر کیوں کیا تو مسلمانوں کے حالات برباد کرنا چاہتے ہو فرماتے ہیں یہ تو مسلم حکومت ہو اسلامی مملکت ہو اس کے اندر یہ حکم ہے حکومتیں کافروں کی ہوں تو وہاں قتل کرنا کیسے جائز ہوگا عوام کے لیے یہ اعلی حضرت فرماتے ہیں ایسے اور انہوں نے سب سے بڑا مسئلہ یہ جو اعلی حضرت کے عاشق ہیں رضوی بنے ہوئے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ممتاز قادری صاحب کا ایسے اور وہ اس کو اٹھایا اور یہ تنظیم جماعت اپنی جو انہوں نے دنیا میں مشہور کی صرف اسی کے نام پر کی تو اللہ حضرت تو فرماتے ہیں خرم ناجائز ہے آئیے جی تو ناجائز کو انہوں نے ناجائز کو انہوں نے اپنا اپنے لیے ہدایت سمجھا اپنے لیے عشق سمجھا اپنے لیے حضور کی سب سے بڑی خدمت سمجھhi, حرام تو شرم نہیں کو تمہیں کیوں چھپایا ہوا ہے یہ فتوا حسام الحرام تیو بندیوں کے خلاف سناتے ہو حسام الحرام میں یہ جو تمہارے خلاف لکھا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں سناتے موت آتی ہے میں کچھ نہیں کہتا میں صرف سنا رہا ہوں کہ دیکھو باغی کون بنتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر جو تماشے لگاتے ہیں یہ بریل سب کے متعلق آپ کا ایک رسالہ ہے پورا مروج النجال خروج النساء اس کے اندر او ہو ہو جو کچھ تماشے لگائے جاتے ہیں سب کی وہ دھلیاں اڑائیں وہ گت بنائی کیا پوچھتے ہیں تو ان کو پوچھو بغیر تو یہ سارا کام تمہارے پاس ہوتا ہے تمہاری محبوب حکومتیں اور تمہارے محبوب ترین اشاخان رسول تمہاری دکان سے ان کے دفاتر میں ان کے گھروں میں ان کی بازاروں میں دکانوں میں کیا کیا لانت نہیں ہوتی ہتا کے خنجر اٹھا کر ہلا کر جن کے ساتھ ایک ہونے کا کیا جاتا ہے اعلان وہ کیا کرتے ہیں مروج النجا ایک طرف رکھ لو ان کو ایک طرف رکھ لو انگریزی نوکری کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے جیل نمبر انتیس ہے یا انیس ہے صفحہ نمبر پانچ سو انتالیس ہے جس نوکری میں خلاف ماں انض اللہ حکم کرنا پڑتا ہو ہر جائز نہیں اگرچہ سلطنت اسلام کی ہو سلطنت اسلام کی ہو بادشاہ تمہارے پورے اسلامی ہوں جیسے تھے پہلے لیکن اگر نوکری انہوں نے ایسی دی جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلنا پڑتا ہے تو حرام ہے اور اگر اگر سلطنت ہی انگریز کی ہو بیما پالیسی بالکل ٹھیک بیما پالیسی یہ انیس جلد ہے صفحہ نمبر پانچ سو دو ہے یہ پچیس جلد ہے اور ستر سبھا ہے فرماتے ہیں بیمہ حرام ہے ایک تو فرمایا قمار کمار دوسرا ربا سود ہے اور دونوں کبھی نہ گناہ ہیں لیکن فرماتے ہیں جائز اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر بیمہ پالیسی میں ایک بھی مسلمان نہ ہو سارے انگریزوں توجہ ذرا بیمہ پالیسی کب جائز ہے جو بیمہ پالیسی والے ہیں ان میں ایک بھی مسلمان نہ ہو اللہ حضرت کا یہ فتوا ایک طرف رکھو اور آج کے بڑوے مفتیوں کے فتوے رکھو پھر دیکھو یہ کیا بھوک رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں اور یہی فتوا میں بھی دیتا ہوں انگریز حکومتوں کے ساتھ یہ جائز لیکن اس میں حضرت فرماتے ہیں یہ شرط ہوتی ہے کہ مسلمان کو یہ غالب گمان ہو کہ جو میں کافروں کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں اس میں میرا فائدہ ہے اگر یہ گمان غالب ہو میرا نقصان ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی حرام ہے نقصان کا غالب گمان تو پھر ہر اچھا تار ریڈیو ٹی وی کی خبر پر روزہ رکھنا اور عید کرنا آلہ حضرت ری. او ہو ہو ہو کوئی اس میں زور اپنا دکھایا اپنا علمی زور دکھایا اور بالکل فرمایا نجائز نجائز اب میں تم سے پوچھتا ہوں بڑوے اور ٹی وی پر خبریں دینے والے ان میں تو تمہارے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نمائندے بتاتے ہیں اور سارے تم ان کے پیچھے چلتے ہو بتاؤ آلہ حضرت کی یہ مخالفت کیوں کی کہتے ہیں نیا راستہ نیا راستہ نکالتے ہو آلہ حضرت کے آگے نیا راستہ ہمم یہ نیا راستہ نہیں ہے یہ نئے راستے ہیں اعلی حضرت کے مقابلے میں آپ کے ایک راستہ نہیں ہے لعنت کے لیے پتہ نہیں کتنے راستے ہیں اگلی بات آپ یہ فوٹو اور تصویر کا مسئلہ جل یو نرس کتنا زور شور سے اعلی حدرت نے لکھا کیوں مخالفت کر رہے ہو ڈاکٹر تیری تو کوئی تقریر ایسی نہیں جو فلم کے بغیر ہو کیا لکھا اعلی حضرت نے کیوں مخالفت کی ہے جلی انس فی اما کی اور اس سے پہلے دو چار برکے پڑھ لینا ہو سکتا ہے اپنی بینی بری پر مجبور ہو جاؤ غیر عالم کا آواز کہنا اور مسئلہ ہے وعض میں اور ہر بات میں سب سے مقدم اجازت اللہ ورسول ہے جل جلال ہُو وصلی اللہ و تعالی وبارک رسول جو کافی علم نہ رکھتا ہو اسے واعظ کہنا حرام ہے اسے واعظ کہنا حرام ہے یہ لکھو ہے. واعظ تو باعث کہو ہی نہیں اس کو مقرر کہنا ہی جائز نہیں ہے جو بہت علم نہ رکھتا وافر علم نہ رکھتا اور اس کا بات سننا جائز نہیں تقریر کرے تو اس کے تقریر میں بیٹھنا جائز نہیں جس کے پاس علم نہ ہو پوچھا گیا حضور علم کے عالم کس کو کہتے ہیں فرمایا عالم اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کچھ شری مسئلہ پوچھا جائے وہ دوسرے کی مدد کے بغیر خود دیکھ کر بتا سکتا ہو لاکھ لانت ہے کون ہے تم میں ایسا جتنے تمہارے مقررین ہیں یہ کس درجے کے لانتی ہیں ان کو خود کہو مسئلہ دو ہو بھائی عضور علم وراثت کا یہ مسئلہ ہے تو ہدایت الناب اردو والی اٹھا لیں گے یہ وہ شیطان عصف اتنے پھڑوے تو ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تم آلات رت کے بنتے وہ شہر بنی جاتے قوالی اور سما بالمزامیر اس کو کہتے ہیں ساس بازوں کے ساتھ قوالی سننا پورا فتوا بھرا ہوا ہے تیئیس چوبیس جلدیں دیکھو کتنا اس میں فرمایا حرام ہے خواجہ جب میری پر توہمت ہے نہیں سنی انہوں نے فلان یہ وہ تمہارا ہر آستانہ ڈماک دھمادم دم سب سے چل رہا ہے کیوں مخلب دوری ہو وہ بڑوے ایک بہت بڑی بات رہ گئی اعلیٰ حضرت نے چودہ جب میں لکھا جن لوگوں کو قطعی یقینی کا فر کہا ان میں سے ایک یہ کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن کی تفسیر عقل کے مطابق کرنی چاہیے تو فرمایا وہ ایسے لوگ پکے قطعی یقینی کافر ہیں ان کے شک، کفر میں شک بھی کرے تو کافر ہو جائیں اور ان کا ایک غلام رسول صحیح بھی ہے کراچی والا فوت ہو گیا اس نے شرح مسلم بھی لکھی ہے اور یہ تفسیر بھی لکھی ہے اس کی یہ تفسیر ہے تفسیر طبی عنقرآن جلد نمبر کتنا ہے ہے پہلی سفا نمبر کیا ہے تین سو نو کہتا ہے اب جب کہ سائنٹیفک طریقہ سے زمین کی گردش ثابت ہو چکی ہے تو علم اور سائنس کے خلاف قرآن مجید کی تفسیر کرنے سے خدشہ ہے کہ سائنس کے طلباء اور ماہرین قرآن مجید کا انکار کر دیں اور اس ترقی یافتہ دور میں پرانی لکیروں کو پیٹتے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں پرانی لکیریں یعنی صحابہ کرم تابین تبہ تابین ہمارے ایمۂ کرم جو قرآن مجید کی تفسیریں کرتے رہے کہتا ہے یہ کہ پرانی لکیریں ہیں ان کو پیٹتے رہنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں لہذا چھوڑو سائنس اور عقل کے مطابق قرآن کی تفسیر کرو اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو یہ کہے وہ پکا کافر ہے اب بتاؤ کیا بنتے ہو وہ چودہویں جلد میں موجود ہے آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اگر خود آلہ حضرت کے منہ شریف سے تمہارا نیچری ہونا میں ثابت کر دوں تو پھر تو تمہارے اعلیٰ حضرت سے باغی ہونے اور سنیت سے خارج ہونے پر مور لگ جائے گی پھر تو شکر ہی رہے گا فتاول و وہی فتح ہرامین آپ سے پوچھا گیا حضور یہ قرآن مجید کی وہ آیتیں جو علم کے بارے میں آئی ہیں اور احادیث مبارکہ وہ جو علم کے بارے میں آئی ہیں. علم حاصل کرو چاہے چین میں تو جو شخص ایسے ایسی آیات اور ایسی حدیثوں کو سکولوں کی پڑھائی اور انگریزی پر لگائے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احادہ تفسیر القرآن العیم بر سکیم وقت عرام عالبی عظیم وعلی اللہ سلاد و تسلیم وما نذ کا تن قبی کا تن نئے فرمایا ایسی آیات اور احادیث کو لگانا سکولوں پر یہ قرآن عظیم کی تفسیر کرنا ہے اپنی عقل اور رائے سے اور نبی پاک پر افتراء اور بہتان ہے اور یہ نیچری وسوسہ خبیز نیچری وسوسہ ہے شیطانی ملاوٹ ہے یہ نیچری لوگ ایسی بات کرتے ہیں جو یہ کہیں گے کہ سمجھ لینا وہ نیچری ہیں تو بڑے تم نے تو ساری دنیا میں ایسے ہی کر رکھا ہے تو دنیا تمہاری تو نیچریوں سے بری بری ہے اعلیٰ حضرت کے خود زبان مبارک سے تم سارے نیچری ہو کیونکہ کہتے ہو وہ علم حاصل کرو چاہے چین جانے پڑے حضور نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانے پڑے یہی علم نہیں تھا تو اور کون تھا تھا انگریزی بچے ان میں کون سا علم تھا تو کتے کے بچے تمہاری ناک کاٹ دی اعلیٰ حضرت نے سب کچھ پہلے لکھ دیا اور علماء ہرام شریفین اس وقت کے انہوں نے تصدیقات کر دی تقریرات کر دی کہ بھائی یہ واقع ایسی بکواسات جو لوگ کرتے ہیں وہ نیچری ہیں ان کو سننی نہیں کہہ سکتے بات تو ختم ہو گئی نیچری تو تم آلہ حضرت کی زبان اور آخری فتوے سے ثابت ہو گئے اب خود فیصلہ کرنا سوچتے رہنا سوچ کر اپنوں کو بتاتے رہنا سننی کون ہے بتاتے رہنا اعلی حضرت کا باغی کون ہے میں کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ العزیز اللہ یہ سات فٹ کا قد ڈیڑھ فٹ تو بن سکتا ہے لیکن ان چیزوں کا جواب ممکن نہیں ہاں میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں ایک کوئی بڑھوا ہے نوید ناروال کے علاقے کا لڑکا ہے کوئی نوید وہ فوٹو کے بغیر میرا ترجمان بن کر میری طرف سے بھوکتا رہتا ہے کبھی کسی کے مقابلے میں کبھی کسی کے مقابلے میں اور مخالفت بات نہیں جاری رکھتا ہماری یہ خبیص نیچری ہے کتا ہے کوئی بھی ہمارا دوست یا ہمارا مخالف اس کو ہماری جماعت کا تصور نہ کرے اس کے قول فیل کا ناچیز اور ہماری جماعت کوئی ذمہ دار نہیں ہے اور آج کے بعد اس قبیص کو ہمارا کوئی دوست سننے کی کوشش نہ کرے نوید نام ہے ناروبال ایسے جماعت میں چھپ کر مخالفین تو وہ ایسے سال سے کرتے رہتے ہیں تاکہ فتنے بنائیں لیکن ہماری طرف سے ایسے لوگوں کی کوئی جلد نہیں السلام علیکم ورحمۃ